الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الموسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن نبي حريطة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرآ نملةً مستلقیتاً على ظہرها رافعتاً قوائمها الی السماء تقول اللهم انہا خلق من خلقک ليس بنا غنن عن سقیاک فقال ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غيركم وواہو احمد صحہ الحاکم پشلے درس میں سلاط اسفاع سے متعلق بہت ساری حدیثیں اور طریقہ اور حالات پیش کیے گئے اسی سے متعلق یہ حدیث بھی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلاط السلام استسفا کے میل لیے نکلے استسفا کے لیے نکلے میدان سے باہر بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو اپنے اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی اور اپنی اپنے پاؤں کو آسمان کے طرف کی طرف کیے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی ایک چیوٹی کو دیکھا کہ پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں آسمان کی طرف ہے اور وہ دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور تیری بارش سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے لئی سا بنا غن نان ہم تیری بارش سے تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو سلیمان علیہ السلاۃ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ لوڑ چلو ارجعو لوٹ چلو فقد سقی تم بداوت غیر یقیناً تم سیراب کر دیے گئے تمہیں بارش مل گئی ہاں دوسروں کی دعاؤں سے یعنی سلیمان سلاۃ السلام واپس آ اور کہا کہ لوٹ چلو تمہیں بارش مل جائے گی اللہ تبارک مطالعہ تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا چونٹی جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اور یہ نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ سلاۃسلام نبی تھے اور اللہ کی وحی سے انہوں نے فرمایا گویا کہ چیوٹی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور تمہیں بارش مل جائے گی تو دیکھیے پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہر ہر مخلوق کو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو چیونٹی کا گھر خراب ہو جاتا ہے اور چیونٹیاں ان لوگوں کا کیڑے مکوڑوں کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرنے والا ہے پانی سے کسی کو کسی کو کیا کہتے بے نیازی نہیں ہو سکتی اس حدیث سے یہی واضح ہوتا ہے یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچی ہے ہاکیم امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو حسن کا صحیح کہا ہے وارانسی ندی اللہ تعالیٰ عنہ ان صلی اللہ علیہ فأشار الى مسلم بارش کے طریقے میں سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس طرح سے ہاتھ کر کے دعا کی اور کبھی اس طرح سے ہاتھ کر کے دعا کی کبھی ہاتھ کی جو پیٹھ ہے اوپر والا حصہ ہے ہتھیلیوں کی جو پیٹھ ہے اس کو اس طرح کیا اور اس طرح سے اٹھایا اور یہ ایک نے فال ہے کہ اللہ تبارک و تارا ہماری حالت کو اس ایسے اس سے ایسے بدل دے ایس اس سے ایسے بدل دے یعنی ہمارا ہماری حالت کو تبدیل کر دے اور اسی طرح سے حدیث کے اندر چادر کے پلٹنے کا بھی اور بدلنے کا بھی ذکر ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ دیا تو اس حدیث میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استع کے لیے دعا کی اور دعا میں اپنے ہتھیلی کے باہری حصے کو اوپر زہر اس کو اس کو زہر کہا جاتا ہے اس کو بتن کہا جاتا ہے تو اپنے باطن کہا جاتا ہے تو اپنے ہتھیلی کے اوپر والے حصے ہاتھ کے اوپر والے حصے کو اوپر کر کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اس طرح سے دعا کیا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخات صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے متعلق یہ باب مکمل ہوا آگے کتاب اللباس اور باب اللباس کا بیان ہے کہ کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے کھانے پہننے میں اور برتنوں وغیرہ کے استعمال کرنے میں یہ لباس کا باب ہے <تصفح> <تصفح> ابی عامر ان ابی عامرین الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرِ روا ہوا باود وسلو فل البخاری کتاب اللباس لباس میں قرآن کے اندر بھی لباس کا ذکر ہے اور لباس اس چیز کو کہتے ہیں ہاں لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو ہاں کسی چیز کو چھپا لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہن لباس الحکم مان لباس اللہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر ہیں ایک دوسرے کے راز ہیں تو ان کو بھی لباس کہا گیا ہم کو بھی لباس کہا گیا بیویوں کے لیے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھی فرمایا و تزود و لباس ذلك دالک خیر و لباس کا لباس یہ بہتر ہے تو لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپاتی ہے اور لباس مشہور چیز ہے تو اس میں یہاں پر یہ باتیں ذکر کی جائیں گی وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی کہ کون سی چیزیں استعمال کرنا کون سا رنگ استعمال کرنا کون سا لباس استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے اس میں وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی جو چیزیں حرام ہے مثل اور جو طریقہ جو ہے حرام ہے اس میں کوئی خاص لباس کا ذکر نہیں آئے گا حدیث کے اندر حادیث کے اندر کہ کوئی خاص لباس کسی خاص لباس کو اسلامی لباس نہیں کہا گیا کسی خاص لباس کو اسلامی لباس نہیں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ جو ہے ایک چادر پہن ایک لنگی پہن لیتے تھے اوپر سے چادر اوڑھ لیتے تھے کبھی کبھار کے لیے کسی کے پاس جو ہے ایک بنا ہوا جو ہے حلہ جس کو کہا جاتا تھا جوڑا جوڑا جس کو کہا جاتا تھا اس کی مختلف ترکیب اور بناوٹ ہوا کرتی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے اور با صحابہ بھی پہنا کرتے تھے ہاں تو اس لیے کوئی لباس ایسا نہیں جس کو کہا جائے یہ لباس اسلامی ہے البتہ ملک ملک کے حساب سے جو ہے لباس کے اندر فرق بھی ہے ہاں تو کوئی ایسا لباس جو اہل علم کا ہو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بہتر لباس ہے یہ بہتر لباس ہے ہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ جو ہم لوگ شوپ پہنتے ہیں یہی اسلامی لباس ہے یہاں کے لیے اسلامی لباس ہے علماء اس کو پہنتے ہیں اپنے ہندوستان پاکستان کے اندر آدمی علماء جو ہے کرتا پائجامہ ٹوپی وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن اور دوسری جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو اہل علم ہیں وہ پینٹ شٹی پہنتے ہو تو کوئی لباس ایسا نہیں لیکن لباس ایسا ہو جو بدن کو چھپا لے بدن کے حصوں کو چھپا لے تنگ نہ ہو بہت زیادہ چست نہ ہو اسی طرح سے کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور یہ بلوا اتنا عام ہے یہ گناہ اتنا عام ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں کون سا گنا ٹکنے سے نیچے پینٹ پائجامہ لنگی سلوار یا تو اس کو پینٹ ٹکنے سے نیچے عام طور سے لوگ چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو سب لوگ پہنتے اللہ رحم اللہ چند لوگوں کے کچھ لوگ یعنی آپ کو پانچ دس پرسنٹ سو لوگوں میں مل جائیں گے پانچ دس پرسنٹ سو لوگوں میں مل جائیں گے جو ٹخنے سے اوپر پینٹ یا پیجامہ وغیرہ پہنتے ہیں لیکن اکثریت کیسے ملے گی کہ ٹخنے سے نیچے لباس اس سے شریعت نے منع کیا ایسا کرنے سے بعض رنگ ہیں بعض کیا کہتے ہیں کچھ کپڑے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے تو سنتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں حریض ابو موسا شری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے میں ایک قوم ایسی آئے گی یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو اور ریشم کو حلال کر لیں گے زنا کو اور ریشم کو حلال کر لیں گے آج دیکھیں اس طرح کی یعنی گویا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یا بعد میں آنے والی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جو زنا کو اور شراب کو حلال کر لیں گے حلال کس معنی میں کر لیں گے جیسے آج دیکھے ایک بہت بڑا طبقہ ہاں جو کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن کلمہ ان سے بہت دور ہے روافظ روافظ لوگ جو ہیں انہوں نے متاع کو جائز قرار دی اور اسی طرح سے ریشمی لباس ریشمی لباس جو ریشم کا بنا ہوا اصلی ریشم کا اصلی ریشم کا یہ لباس جو ہے بہت سارے لوگ مطلب ایسا پہننے والوں کی مطلب اس کے استعمال کرنے والوں کی کمی ہے لیکن مختلف ناموں سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس حدیث میں اسی چیز کا ذکر ہے ایک چیز ہے کہ آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے غلطی ہو جائے آدمی جانتا ہے کہ یہ گنا ہے لیکن انسانیت کی کمزوری کی وجہ سے بشر ہونے کے اعتبار سے غلطی اگر کسی سے ہو گئی یہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ کیا ہے یس حلال سمجھیں گے گناہ ہو جانے میں حرام سمجھتے ہوئے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جنا سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ معاف کرے گا توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا اللہ کی مرضی ہے لیکن کسی حرام چیز کو حلال کر کے استعمال کرنا یہ بہت بڑا گنا ہے یہ بہت بڑا گنا ہے تو اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لوگ جو ہے زناکاری کو اور اسی طرح سے ریشمی لباس کو پہننے کے لیے جو ہے پہننا حلال سمجھیں گے اور مردوں کے لیے یہ مردوں کی بات ہے حرام یہ ریشم کس کے لیے حرام ہے مردوں کے لیے امت کے مردوں کے لیے البتہ حدیث آگے آئے گی اگر دو یا تین یا چار انگلوں کے برابر اگر کہیں کسی کپڑے میں یا چادر میں جبا میں توپ اپنے کہیں اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو اتنا جائز ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سعودی مشائق کو کہ وہ اوپر ایک وہ ڈالتے ہیں بشت جس کو بولتے ہیں اس پر ریشم رش کا کام ہوتا ہے ریشم کے تار سے سامنے کچھ بنا ہوا ہوتا ہے تو اتنی حد تک گنجائش ہے اور اسی طرح سے اگر کسی کے جسم پر خارش وغیرہ ہو جائے کہ دوسرے موٹے کپڑے پہننے سے دوسری چیزوں کے کپڑے پہننے سے دوسرے مطلب اس کے دھاگوں کے اس سے تکلیف ہوتی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی ہے مرض کی حالت میں سے اور یہ ریشمی لباس پہننے سے کیوں اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا شریعت نے کیوں بنا کیا ہے اس لیے کہ یہ جو ہے ہاں بادشاہوں اور پرانے زمانے میں کے بادشاہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے استعمال کرنے سے آدمی کے اندر غرور گمنڈ اور جو ہے تکبر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ سونے وغیرہ کے استعمال کے لیے مردوں کے لیے جو ہے سونا استعمال کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے کہ مرد حضرات سونا استعمال نہ کرے ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے مردوں کے لیے ہاں آخرت میں ہمارے لیے جنت میں اس کو استعمال کر سکتے اس سے بھی اسی طرح سے سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے وعن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه رواه البخاري صحيح البخاري کی روایت ہے لباس میں یعنی کچھ چیزیں جو استعمال کی ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس باپ کے اندر ہے ان کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہم کو کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن میں برتنوں میں کھائیں پیے یہاں پر پینے کا لفظ ہے وہ اور کھانے کا بھی لفظ ہے پہلے پینے کا نشربا کہ ہم پیئے سونے اور چاندی کے برتن میں یا اس میں کھائیں یا ان میں کھائیں اور اسی طرح سے باریک یا موٹے ریشم کا لباس پہننے سے بھی منع فرمایا ہے باریک ہو یا موٹا ہو ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا ہے جو عام طور پر پولسٹر کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ ریشمی لباس نہیں ہے کاٹن ہوتا ہے کاٹن کے مقابلے میں پالستر ہوتا ہے تو یہ ریشمی لباس نہیں ہے خاص ریشم کو ہوتا اور بڑا سب لوگ جانتے ہیں مہنگا ہوتا ہے وہ کپڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہننے سے بھی منع فرمایا اور ان پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اپنے لیے جو ہے مسنت بنا لے ریشمی لباس کا ریشمی چادر کا جو ہے کوئی مسنت بنا لے یا تکیہ بنا لے یا چادر بنا لے یا کیا کہتے ہیں کوئی قالین ٹائپ کا اس طرح قالین اس طرح کی ہو کہ ریشمی قالین ہو تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جیسا <علیہ> کہ ابھی اشارہ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے مگر یہ کہ چادر کے یا کسی کپڑے کا جس کو ہم گوٹا کہتے ہیں یا کنارا کہتے ہیں چادر کا کنارا ہو یا اسی طرح से किसी لباس کا کنارا ہو تو دو انگلی یا تین انگلی یا چار انگلی ہم اتنا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے ریشم کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ دو انگلیوں کے برابر ہو یا تین انگلیوں کے برابر ہو یا چار انگلیاں کے برابر ہو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے سمجھ رہے نا ہاں کہیں چادر کے کنارے جیسے یہ اب اس میں اگر یہ جیسے یہ یہ پٹی جو لگی ہوئی ہے اگر یہ اگر ریشم کی ہو دو تین انگلی کے برابر تین انگلی کے برابر تو یہ مسموع ہے جائز ہے لیکن پورا اس سے زیادہ کی اجازت نہیں والا نسیم ندی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص عبد الرحمن ابن عوف وَالزُبَيْرِ فِي قَمِيْسِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ فِي حِقَّةٍ كَانَدْ بِهِمَا مُتْتَفَقٌ عَلَيْهِ علیس رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما کو ریشم کی یا ریشمی قمیس پہننے کی ریشمی کرتہ پہننے کی اجازت دی حالت یہ سفر میں اور ایک خارش کی بیماری کی وجہ سے سفر میں تھے سفر میں تھے لیکن سفر میں تھے تو بیماری پیدا ہو گئی خارش کی اب سفر میں آدمی جو ہے مشکل سے بغیر کپڑے کے رہ سکتا ہے سفر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ ریشمی قمیض پہن سکتے ہیں تو یہاں پر سفر کی قید سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مقیم ہو اور اس کو اس طرح کا ریشمی کرتا پہننے کی اگر ضرورت پڑ جائے خارش وغیرہ کی وجہ سے تو آدمی پہن سکتا ہے مقیم ہونے کے باوجود بھی پہن سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر وہ چیچک کا جو دانہ ہوتا ہے چیچک سمجھتے ہیں کہ ہی نہیں آپ لوگ جو دانے نکل ہیں بدن پر تو بہت ہاں چکن پاکس کہتے ہیں اس کو جی تو اگر بدن پر اتنے سخت زیادہ نکل آئے نکل آئے کہ کوئی کپڑا آدمی جو ہے اس طرح کا نہ پہن سکے اور اگر کوئی ہلکا سا باریک اس طرح کا اگر پہن لے تو گنجائش ہے اس کی وہ پہن سکتا ہے بات سمجھ گیا نا جی اور آج, آج کل تو اب وہ پرانے زمانے کے اعتبار سے جو ہے آج کل تو بڑے نرم نرم کپڑے چلے ہوئے ہیں تو اگر ریشمی پہننے کی اجازت کی ضرورت پڑے تو پہن سکتا ہے اس کی رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وائن علی بن ابی طالب نبی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فشققتها بین نسائی متفق نالیہ وحادہ لفگل اور لف مسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھاری دار ایک ریشمی جوڑا عطا فرمایا ہاں دھاری دار حلہ جوڑا کو کہتے ہیں اوپر نیچے دونوں کا جو ہو اور سیارہ کیا کہتے ہیں دھاری دار ریشمی لباس کو کہتے ہیں مجھے کسانی کا مطلب پہنایا کا مطلب کیا عطا کیا فخرج تو پیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مجھے تو میں پہن کر کے باہر نکلا فرائط الغضب فی وجی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصہ دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تو انہوں نے سمجھا کہ وہ پہننے کے لیے دیا ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ دیکھا وہ یا کہ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تو میں سمجھ گیا تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے ہاں, چونکہ وہ بڑا تھا تو میں نے اس کو کیا, کیا کہ اپنے گھر کی خواتین میں تقسیم کر دیا اس کو ہاں, اس کو گھر کے خواتین میں اس کو تقسیم کر دیا خود نہیں استعمال کیا بعض حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیا اس طرح سے تو انہوں نے پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمائے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو آتا فرمایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے تم کو پہننے کے لئے نہیں دیا تھا بلکہ کیا کہتے ہیں گھر کی اخواتین کے لئے دیا تھا تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اس کو وعن بی موسیٰ رضی اللہ تعالی انہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحل الظہب والحریرہ صحیح حدیث ہے حضرت ابو مساشری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی میری امت سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا اور امت کے مردوں پر یہ حرام کیا گیا تو مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس یہ حرام ہے ہاں بس چند حالات میں یا بعض حالات میں اور اسی طرح سے کچھ مختصر سی مقدار یہ ریشمی ریشم کی اور اسی طرح سے اگر کچھ کہیں جیسے کوئی پیالہ وغیرہ ہے پہلے کے پیالے اس طرح کے ہوتے تھے یا دات وغیرہ میں کچھ چاندی کا یا سونا کا ہلکا سا حصہ اس سے جوڑ لے تار وغیرہ استعمال کر لیں تو اس کی مختصر سی گنجائش ہے باقی اور دوسرے انداز سے استعمال کرنا انگوٹھی بہت سارے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی استعمال کرتے ہیں سونے کی یا لاکٹ ڈال لیتے ہیں سونے کی گلے میں یہ ناجائز ہے اگر کسی کو انگوٹھی پہننا ہے تو چاندی کی انگوٹھی پہنے اور چاندی کی انگوٹھی صرف پہنے گلے میں ہار نہ پہنے ہاں اب انگوٹھی اور ہار کے علاوہ ہاں اور بھی کچھ لوگ دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں کیا کیا پہنے رہتے کالے دھاگے اور کیا کیا یہ سب بنا ہے سب حرام ہے سب پہننا نہیں چاہیے وان ابراہ حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال انہ یہ نیامت ہاں اثارا نیامتی ہی روا البہتی یہ روایت صحیح ہے صحیح یہ بہتی کی روایت ہے سنن بہتی کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ عمران بن حسین علی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر ہاں اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے بندے پر کوئی انعام فرمائے یا اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرے تو نعمت کا اثر بھی اپنے بندے پر دیکھے نعمت کا اثر بھی اپنے بندے پر دیکھے کیا مطلب ہے اس کا جیسے سورہ سور وحا میں ہے وہ امعمت اور اب <فَحَدِّث> کا اللہ کے نعمت کا بیان ہونا چاہیے شکرانے کے طور پر غرور اور تکبر کے طور پر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مال دیا ہے تو آپ جو ہے اچھا پہن سکتے ہیں اچھی سواری استعمال کر سکتے ہیں اچھا گھر بنا سکتے ہیں اچھے انداز سے رہ سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں آ, لیکن آ, لیکن تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا دولت دیا ہاں اور وہ کنجوسی اور بخیلی کے طور پر ہاں پھٹی پھٹی پرانی حالت میں رہتا ہے موٹے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے جاڑے کا موسم آیا ہاں جاڑے کا موسم آیا اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے انجینئر صاحب ہیں اچھا اچھا کما کما رہے ہیں اچھی سیلری ہے ہاں لیکن اب وہ جس میں پر وہی پانچ سال پرانی جیکٹ ہے ہاں وہی پرانا جوتا ہے باق... یہ واقع... واقعی واقعی بات میں کہہ رہا ہوں مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں آ? تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالی نے دیا ہے تو بغیر غرور اور اس کے آ... آ... بغیر غرور اور تکبر اور گھمن کے آدمی اچھی چیز استعمال کرے اچھی چیز استعمال کرے واقعی اگر کوئی اچھا کھاتا پیتا آدمی مطلب کہ اچھے پیسے والا آدمی ہے اور پھٹی پرانی حالت میں رہتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی بچا رہا ہے کہہ بھی دیتے ہیں بھی دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کا وہ ہے جو وہ کھا لے جو پہن لے جو صدقہ کر دے اللہ کے راستے میں اور جو چوتھا حصہ ہے وہ اس کا نہیں ہے وہ چھوڑ کے جائے گا ان کے لیے ہے وارثی ان کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھا کھانا پہننا ہونا چاہیے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اگر اچھی سواری استعمال کروں اچھا لباس پہنوں اچھا میرا جوتا ہو تو کیا یہ ریا میں یا غرور گھمڑ میں داخل ہوگا اس طرح سے کچھ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ غرور اور گھمڑ کبر کیا ہے کہ آپ جو ہے غمت الناس ہاں ہاں غم تنس ہاں بطور الحق غم کی تکبر کیا ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے کوئی آدمی اچھا پہن کر کے نکلا اچھا اچھا لباس اچھی گاڑی ہاں کیوں فلاں کو دکھانا ہے فلاح سے مقابلہ کرنا ہے ہاں تو اگر یہ چیز ہے تو یہ چیز مضموم ہے یہ چیز قابل مذمت ہے ہاں قابل تعریف نہیں لیکن ویسے آدمی چاہتا ہے کہ بھائی اس کی شوق ہے اپنا اور کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو اور دوسری طرف یہ نہیں کہ صرف جو ہے آدمی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو صرف اپنے ہی اوپر اور اسی ہی ساری چیزوں میں خرچ کر رہا ہے اور اس کے رشتے دار اس کے والدین اس کے بھائی بھائی اور بھائی بہن اور دوسرے رشتے دار پریشان حال ہیں تو ایسا نہ کرے آدمی ان کا بھی خیال کرے اور اللہ کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے وعن علی علی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کے رسول صلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قص نامی شہر کے بنے ہوئے لباس پہننے سے اور اسی طرح سے زرد رنگ کے لباس کے پہننے سے منع فرمایا چونکہ قص ایک مقام ہے اور وہاں پر جو لباس تیار کیا جاتا تھا قص یا قز وہ ریشمی لباس ہوتا تھا ریشم کا بنتا تھا اور اس میں ریشمی دھاریاں ہوتی تھیں زیادہ کثرت سے دھاریاں ہوتی تھیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کے پہننے سے منع فرمایا اور اسی طرح سے گیروے رنگ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں زرد رنگ یا زعفرانی کلر جو ہے جو اپنے یہاں خاص لوگوں کا جو لباس ہے ہاں گیروا کلر کا جو ہوتا ہے آ, یہ لباس جو لوگ سادھو وغیرہ جو لباس پہنتے ہیں اس لباس اس رنگ کے پہننے سے لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس رنگ کا لباس پہننے سے عبد عبداللہ نے عامر ندی اللہ تعالی عنہما ام بناس بن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر مجھے پہنے ہوئے زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے یا زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے مجھے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے کیا آپ کی اما نے جو ہے یہ تمہیں پہنایا ہے ہاں تو اس کا دو مانا ہے ایک مانا یہ کہ یعنی کہ کیا تمہاری ماں نے یہ پہننے کا حکم دیا اس کا دو مانا ہے ہاں ایک مانا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ناراضگی یہ فرمایا ہاں ناراضگی کے طور پر ہاں کہ تمہاری اما نے یہ جائے یا تمہاری امی نے تمہاری والدہ نے تمہیں یہ پہننے کا حکم دیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کہہ دیتا ہے ناراضگی کے اظہار کے طور پر یا یہ کہ دوسرا معنی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو ہے نشان ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی ماں نے آپ کی والدہ نے یہ لباس تمہیں پہننے کے لیے کہا ہے یعنی وہ ناراضگی دوسری طرف نہیں بلکہ تمہاری والدہ نے یہ لباس پہنایا ہے اس طرح سے اس کے اندر بھی ناراضگی تھی کہ اس طرح کے لباس نہیں پہننا چاہیے تو زعفرانی کلر کا لباس پہننے سے پہننا حرام ہے بلکہ اور اسی طرح سے اسی طرح سے وہ لباس بھی وہ لباس بھی پہننا حرام ہے جو مسلمانوں کے علاوہ غیر قوم کا غیروں کا کافر مشرق یہودی نصرانی کا کوئی مذہبی لباس ہو ان کا کوئی مذہبی لباس جیسے سادھو لوگ پہنتے ہیں جیسے جو ہے یہود و نسارہ کے جو, جو ہے پوپ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کوئی مذہبی لباس پہنتے ہیں یا مذہبی کوئی خاص رنگ ہے ان کا تو اس سے اس طرح کے لباس سے پہنے لباس پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے وان اسما بنتے ابی بکری ندی اللہ تعالیٰ عنما اللہ اخرجت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه ابو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للبفد والجمعة اس حدیث کو ذرا سا غور سے سنیے گا اسما بنتابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی انہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ ہاں جبہ جس کو چوغہ کہتے ہیں اور یوں سمجھے جببہ اس کو کہتے ہیں جو جیسے سوب ہے نا توپ اس طرح کا اسی کو جبا بھی کہتے ہیں سوپ بھی کہتے ہیں تو اس طرح کا انہوں نے نکالا کیا کہتے ہیں کیسا تھا وہ جس کے یہ گریبان جس کو ہم کالر کہتے ہیں اور جس کا یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی ہاں پٹی کہہ لیجیے سامنے جہاں بٹن وغیرہ لگتے ہیں ہاں یہ اور اسی طرح سے یہ کف یہ سب کس چیز کے تھے ریشم کے تھے ریشم کے تھے کیا کیا چیز ہے گریبان کالر اور یہ آستین آستین میں وہی پٹی پوری نہیں پوری نہیں بلکہ پٹی تھی اب اس میں پٹی لگے گی تو پتلی لگے گی اس میں پٹی ہے تو پتلی لگے گی اور یہاں بھی جو ہے آگے پٹی لگی ہوئی تھی ریشم کی اس کو انہوں نے نکالا جو ریشم کی پٹی لگی ہوتی جس میں یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اس کی اصل صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے وہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جب ان کی وفات ہو گئی تو یہ آ... آ... آ... اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس وہ جبا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے اسما بنتے ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ہم اس جبے کو بیماروں کے لیے ہم دھویا کرتے تھے بیماری سے شفا کے لیے یعنی یہ جب نبی صلی اللہ علام کا ہم پانی میں ڈال دیتے تھے اور پانی میں ڈال کر کے نکال لیتے تھے اور پھر اس پانی کو ہم بیماروں کو دیتے تھے آگے لفظ ہے نستش فی اس جبے کے ذریعے سے ہم ہاں کیا کرتے تھے ہاں شفا حاصل کرتے تھے یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ علاج کرتے تھے تو کیا سمجھ میں بات آئی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو بطور تبرک استعمال کر سکتے ہیں بطور تبرک برکت کے لیے ہاں کیونکہ یہ جبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اطہر سے ہاں چھوتا تھا آپ اس کو اس کو استعمال کرتے تھے آپ کے جسم سے لگتا تھا ٹچ ہوتا تھا تو اس سے صحابیہ علاج کرتی تھی کہ اس کو پانی میں ڈال دیا پانی نکال کر کے پھر جبا کو نکال لیتی تھی پھر اس پانی کو لوگ پیتے تھے تو اس سے شفا ہوتی تھی اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کار لو آب دہن ہاں جو ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی آنکھ میں لگا دیا تو ان کی آنکھ صحیح ہوگی ہاں اور بہت ساری مثالیں تو یہ چیز کس کے ساتھ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہیں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ تحریک کے مسئلے میں اختلاف ہے لوگوں کے ہاں تحنیک سمجھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی جب کوئی بچہ کسی کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لے جاتے تھے ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو اپنے منہ میں نرم کر کے بچے کے منہ میں چٹا دیتے تھے اس, ل... اس کو کیا کہتے ہیں تہنی تا ہے نون یا کاف ہاں تہنی کہتے تھے کہتے تو اب اس چیز میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اب یہ تحنیک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی یا یہ کہ آج بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو جیسا کہ مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک آدمی کے پاس جو ہے وغیرہ لے جاتے ہیں اس کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ منہ میں ڈال کر کے بچے کو چٹا دیتے ہیں تو بہرحال بہت سارے علماء نے تحقیقی تحقیق کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی کیونکہ یہ عمل جو ہے صاحب اکرام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے کہ صاحب اکرام میں ابو لوگ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس تحریک کرانے کے لیے لے جایا کرتے رہے ہوں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ یا کسی بزرگ صحابی کے پاس تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مانتے ہیں کہ کھجور بھی برکت والی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی آپ کا تھوک مبارک بھی کیا ہے وہ بھی برکت والی چیز ہے تو بطور تبرک ایسا صحابہ کرام کیا کرتے تھے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی اور پھر اس کے بعد اب یہ چیز سنت نہیں رہی یہ چیز سنت نہیں ہے محققین علماء یہ کہتے ہیں بہرحال پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ جو آدمی جس کے پاس لے جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ نیک آدمی بزرگ آدمی ہے تو گویا کہ اس کے لعاب دہن کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے سمجھ گئے اسی طرح سے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے صاحب کرام نے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بال مڈایا تو صاحب اکرام میں وہ بال تقسیم ہو گئے تو وہ بال موے مبارک ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا صاحب کرام نے برکت کے لیے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہا? اسی طرح سے اور بھی جو استعمال کی چیزیں تھیں صحابہ کرام نے لے لیا رکھا اس کو لیکن لیکن صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک مثال کوئی پیش کر دے کہ امت میں انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق عثمان غنی اور یہ سب صحابہ کے اشر مبشرہ اور دیگر بدری اور بیت رضوان کرنے والے تمام صحابہ ہیں ان سے زیادہ بزرگ کون ہو سکتا ہے امت میں کوئی بتا دے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاں نالین پاک کو نالین کو جوتوں کو یا آپ کے بال کو یا آپ کے کے استعمال کی جانے والی کسی چیز کو لوگوں نے بطور تبرک رکھا ہو وفات کے بعد یا زندگی میں نہیں تو جب ان کی چیزوں کو بطور تبرک استعمال نہیں کیا گیا ان کے وضو کے پانی پانی کو جسم پر لے کر کے نہیں ملا گیا ان کے بالوں کو جو ہے بطور برکت استعمال نہیں کیا گیا یا رکھا نہیں گیا تو پھر ان صاحب کرام اور عظیم امت کی افضل ترین ہستیوں کے بعد پھر اور کون سا بڑا پیر ہوگا جس کی چیزیں جو ہے بطور تبرک استعمال کی جا سکتی ہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کی ٹوپی کو بطور تبرک رکھ لیں پیر صاحب کا جوتا ہاں پیر صاحب کا جوتا اپنے گاڑی میں لٹکا دیں کہ پیر صاحب کا جوتا ہے یا پیر صاحب کی اور کوئی چیز وضو کریں تو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پانی اس کا آپ استعمال کریں پیئیں اب پیر صاحب نہیں ملتے ہیں پیر صاحب کی زندگی میں ہو سکتا ہے پاؤں دھو دھو کے پیتے رہے ہوں پیر صاحب مر گئے تو اب کچھ نہیں ہاں تو سنگ مرمر کو دھو دھو کے پیا جاتا ہے हा? سنگ مرمر کو بابا کی قبر کو دھوتے ہیں ہی نہیں ہاں دھو کر کے پھر اس کو بطور تبرک اس کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں بیچتے ہیں لے جاتے اور بابا کی قبر کا ہاں قبر کی چادر بھی بطور اور وہاں پر چڑھایا جانے والا ہاں جو ہے چ... چڑھائی جانے والی شیرینی اور مٹھائی اور کیا کیا چیزیں یہ بھی جو ہے بطور پرساد پرساد بولتے پرساد بولتے ہیں پرساد جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں سب ساری چیزیں چلتی ہیں ہاں یہ سب ناجائز اور حرام ہے یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں سمجھ گئے کہ نہیں بات جی تو آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں کتاب اللباس ختم ہوا اب آ, یا باب اللباس اب کتاب الجنائز جناز اور جنازہ اور اسی طرح سے کفن دفن تدفین وغیرہ سے متعلق جو ہے آ, مسائل آئیں گے سلیم اللہ تعالی علیہ خلقی محمد علیہ وسلم اللہ